بسم اللہ الرحمن الرحیم انسٹھواں مکتوب اچھے اخلاق کے بیان میں میرے عزیز بھائی شمس الدین اللہ تم کو اچھے اخلاق کے ساتھ مشرف کرے جانو کہ اخلاق آغاز فطرت میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا ہے اور آدم علیہ السلام سے انبیاء اور رسولوں نے ترکہ میں پایا ہے یہاں تک کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور آپ سے آپ کی امت کو ملا اس طرح تمام برے اخلاق تقسیم کے وقت شیطان کو دیے گئے اور اس سے متکبروں اور نافرمانی کرنے والوں تک پہنچے اور یہی شیطان کی امت کہلائے تو جو کوئی شریعت کی پیروی میں زیادہ مضبوط ہوگا اس کی خصلت بھی اچھی ہوگی کیونکہ اچھی خصلت والا بارگاہ خداوندی میں زیادہ عزیز ہوتا ہے جب اچھا اخلاق حضرت آدم علیہ السلام کا ترکہ ہے اور خداوند جہان کی طرف سے تحفہ دیا گیا ہے تو مومن کے لیے اچھی خصلت سے بڑھ کر اور کوئی آرائش و زیبائش نہیں ہے نیک اخلاق کی حقیقت احکام خداوندی کے بجا آوری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے کیونکہ آپ کا رہن سہن اور آپ کے جملہ حرکات و افعال بہت پسند تھے تو جو شخص آپ کی پیروی کرتا ہے اس کو لازم ہے کہ اس طرح زندگی بسر کرے جیسی حضرت نے کی ہے تو ضروری ہے کہ اپنے اور غیر کے دور اور نزدیک والوں کے ساتھ اچھے برتاؤ رکھے اور لوگوں کے ساتھ بد مزاجی سے پیش نہ آئے تاکہ مروت مٹھ نہ جائے اور بدخصلتی نہ کرے تاکہ خوش دلی میں فرق نہ آنے پائے اور ہر وقت ہنس مک اور کم بولنے والا رہے جس سے پہلے ملے خود سلام کرے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اصحاب کے ساتھ اگر ایک دن میں سو مرتبہ بھی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار سبھوں کو سلام کرتے تھے اور جو کچھ اس کو میسر ہے اسی میں سخاوت کرے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں کبھی اس کا موقع نہ آیا کہ رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک درہم یا ایک دینار باقی بچا ہو اگر اتفاق سے کچھ رہ جاتا تو جب تک کسی کو دے نہ دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف نہ لے جاتے کسی کی غیبت گالی اور جھوٹ زبان سے نہ نکالے اور اپنے کاموں میں زیادہ تکلف اور بڑھاؤ چڑھاؤ کرنے سے پرہیز کرے کیونکہ اچھے اخلاق کی صفت بے تکلفی اور سادگی ہے اپنے احوال اعمال اور گفتگو میں سچائی کے دامن کو نہ چھوڑے اور شریعت کے اتباع میں کھانا سونا پہننا اور بولنا کم کر دے اور ہر حال میں ہمت بلند رکھے اور بخل اور خصت کی وجہ سے کسی لالچ کے ساتھ اپنے کو آلودہ نہ کرے اور شک و شبہ اور برباد کر دینے والے خیالات سے کنارہ کشی اختیار کرے اور اس کی کوشش کرتا رہے کہ ہر حال میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اخلاق کی پیروی ہو اور جہاں تک ہو سکے برے اخلاق سے پرہیز کرے بلکہ اسے اپنے پاس بھی نہ پھٹکنے دے تاکہ اس کی نسبت شیطان سے نہ ملنے پائے اور کسی وقت شیطان کی طرح بد کردار اور بد زبان نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا جو تجھ سے کٹ جانا چاہے اس سے مل اور جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے اور جو تجھ کو کچھ نہ دے اس کو دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا یہ فرمان تھا کہ لوگوں کو خدا کی راہ پر لانے کے لیے حکمت کے ساتھ نرم الفاظ میں نصیحت فرمائیں جو بہت اچھے ہوں جب موسا علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تو ان سے کہا گیا فقول له قول لینا فقو لہو قول اس سے نرم گفتگو میں بات کرنا حضرت انس مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دس برس تک حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اتنے دنوں میں کسی کام پر مجھ کو نہیں کہا کہ تو نے کیوں کیا یا برا کیا جب میں اچھا کام کرتا تو آپ دعا دیتے تھے اور جب کوئی خراب کام ہو جاتا تھا تو فرماتے تھے وَكَانَ امر اللہ قدر مقدورہ اللہ کا حکم اس کی قدرت میں پوشیدہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے کا دانا گھاس خود دیتے اپنے ہاتھ سے کپڑے سیتے اور پیوند لگاتے گھر کے کاموں میں خادموں کے ساتھ شریک ہو جاتے جوتوں کے بند ٹوٹ جاتے تو اپنے دست مبارک سے ٹانکتے خود جھاڑو دیتے اور چلاخ جلاتے تھے اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرنے کے لئے کہتے اور وہ اپنی حماقت اور نادانی کی وجہ سے نہ کرتا اور دوسرے لوگ اس پر لان تعن کرتے اور تکلیف پہنچاتے تو آپ گوارہ نہ فرماتے اور اس کی اجازت نہیں دیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں گالی گلوچ تانا و تشنی کے الفاظ زبان پر نہیں آئے آپ کا چہرہ مبارک ہمیشہ ہنستا ہوا ہوتا اور اگر کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا تو آپ ہی سلام کے لیے سبقت فرماتے اور اصحاب کے ساتھ اس طرح گھل مل کر بیٹھتے تھے کہ کوئی امتیاز نہ ہوتا تھا یہاں تک کہ اجنبی کو پہچاننے میں شبہ ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور صحابہ رضوان اللہ اللّہ علیہم کی عزت و تکریم کی وجہ سے ان کا نام نہ لیتے بلکہ ان کی کنیت وغیرہ سے پکارتے تھے اگر کسی کی کنیت نہ ہوتی تو اس کی ایک کنیت آپ خود رکھ دیتے تھے اور اگر صحابہ ردوان اللہ علیہم میں سے یا کوئی دوسرا شخص آپ کو پکارتا تو آپ لبیک لب فرماتے تھے اگر بچوں کی منڈلی کی طرف گزرتے تو ان کو سلام کرتے اور مسلمانوں کا عیب ہمیشہ چھپایا کرتے تھے جیسا کہ ایک چور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثرخت قلع تو نے چوری کی کہہ دے نہیں بال بچوں اور غلاموں کا حق برابری کے ساتھ جس طرح شریعت میں ہے لحاظ رکھتے اور دین کی تبلیغ کرنے میں کفار کی گالیاں لعن تعن اور مار تک برداشت کرتے کبھی کسی سائل کو محروم واپس نہ کرتے اگر کچھ موجود ہوتا تو دیتے ورنہ فرماتے اگر خدا نے چاہا تو ہم دے دیں گے اپنے کام کے لیے آپ کسی پر غصہ نہ کرتے اور دین حق کے اعلان میں خوف سستی اور تغافل نہ فرماتے تھے پریشانی اور بیماری کی حالت میں اپنے دوستوں کی مدد کرتے اگر کسی وقت ان کو نہ دیکھتے تو ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بیمار پڑ جاتا تو اس کی جگہ آپ خود اس کا کام انجام دیتے تھے بازار سے سودا لا دیتے تھے آزاد اور غلاموں کی دعوت قبول فرماتے اور تحفہ لے لیتے تھے اگرچہ ایک گھونٹ دودھ کیوں نہ ہوتا آپ کے یار دوست جو کھانا بھی اگر جائز ہوتا جیسے خرگوش وغیرہ پیش کرتے تو شوق سے کھا لیتے کبھی کھانے میں عیب نہ نکالتے اور جو کپڑا جن کا پہننا مباح ہے جب کبھی مل جاتا تھا پہن لیتے تھے کبھی کمبل کبھی یمن کی چادر کبھی کھدر اور کبھی سفید کپڑا پہنا کرتے تھے اور جو سواری مل جاتی تھی اس پر سوار ہوتے تھے کبھی گھوڑا کبھی اونٹ کبھی گدھا کبھی پیدل کبھی ننگے پاؤں کبھی بغیر کسی چادر کے اور کبھی بغیر پگڑی اور ٹوپی کے راستہ چلتے تھے جیسا موقع ہوتا اور اس چٹائی پر جس پر کوئی بستر نہ ہوتا آرام فرماتے تھے کوئی شخص آزاد یا غلام یا لانڈی باندیوں میں سے اپنی ضرورت کے لیے آپ کو تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاموں کو قبول نہ کیا ہو اگر کوئی شخص کسی ضرورت سے آپ کے پاس آتا اور آپ نماز میں مشغول ہوتے تو آہستگی کے ساتھ جل نماز پوری کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس کی ضرورت پوری کر کے پھر نماز پڑھنے لگتے اور جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اس کی تعظیم فرماتے تھے اور اس کے بیٹھنے کو اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے اور اپنا تکیہ اس کو دے دیتے تھے اگر وہ آپ کے آداب و احترام کا لحاظ کر کے انکار کرتا تو آپ اس کو دیتے اور لے لینے پر مجبور کرتے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ سواری بن جاتے اور وہ دونوں لاڈلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتے مبارک پر سوار ہو جاتے اور کہتے اے گھوڑے ادھر آ ادھر جا جس جس طرح وہ کہتے ویسا ہی کرتے تھے ان سب باتوں کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے اور حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس طرح کے اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے جو بیان کیے گئے اور اسی طرح کے بے شمار اخلاق آپ سے مروی ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مجزے بھی نہ ہوتے تو یہ اخلاق حمیدہ اور صفات پسندیدہ ہی آپ کے برحق و برگزیدہ رسول ہونے کے لیے ثبوت میں کافی ہیں چنانچہ کتنے دشمن اور انکار کرنے والے ایسے گزرے ہیں کہ محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی پکار اٹھے تھے کہ دئی صحد وجہ القید یہ جھوٹ بولنے والوں کا چہرہ نہیں ہے اور فوراً ایمان لے آتے تھے اور اسلام قبول کر لیتے تھے بغیر کسی معجزے اور دلیل کے یہی وہ اخلاق ہیں جو علم والوں نے طریقت کے راستے میں اختیار کیے ہیں ہر حالت میں یہ لوگ شریعت کی پیروی کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور اپنی اخلاق کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں جب تک کوئی شخص شریعت میں محقق نہ ہوگا طریقت سے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا اور اس اخلاق کی جڑ معرفت اور بصیرت پر موقوف ہے جو شخص تکبر اور نادانی کے قید خانے میں بند ہو گیا وہ ان اخلاق کی پاکیزگی اور صفائی تک نہیں پہنچ سکتا اس راستے کے چلنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بصیرت سے درجے پر پہنچنے کی کوشش کرے اور انہیں اخلاق نبوی سے آراستہ ہو جائے اور انہیں اخلاق نبوی سے ہو جائے اور جو کچھ خدا کی بخشش کی وجہ سے حاصل ہو جائے اسے محفوظ رکھے اور جو نہ ہو سکے اس کو اس گروہ کی صحبت اور خدمت ریاضت اور مشقت سے حاصل کرے کیونکہ بہت سے اخلاق اور حال محنت اور کوشش سے تعلق رکھتے ہیں اور انسان کو بعض کام کے حاصل کرنے کے لیے مختار بنا دیا گیا ہے اے بھائی انسان کا نفس آئینے کی طرح ہے جب اس کی تربیت ہوتی ہے تو اپنے کمال کے درجے میں پہنچ جاتا ہے اور انسانی صفت کے رنگ سے پاک و صاف ہو جاتا ہے اور خداوند تعالی کے جلال و جمال کا جلوہ اپنی ذات میں دیکھنے لگتا ہے اس وقت اپنے کو بچانے اپنے کو پہچانے کہ واقعی وہ کیا ہے اور کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے جیسا کہ ایک بزرگ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے ربائی اے نسخہ نامائے الٰی کے توئی دے آئینہ جمال شاہی کے توئی بیرون زتونیس ہرچے در عالم ہست در خود بطلب ہر انچا خواہی کے توئی کتاب خداوندی کا خلاصہ تو ہی ہے جمال شاہی کے دیکھنے کا آئینہ تو ہی ہے جہاں میں جو کچھ ہے وہ تیری ذات سے باہر نہیں ہے اپنے اندر تلاش کر کیونکہ سب کچھ تو ہی ہے اور یہ شریعت طریقت اور حقیقت کے راستے پر چلنے ہی سے حاصل ہو سکتا ہے کوشش برابر کرنا چاہیے کیونکہ یہ تو معلوم نہیں کہ کس کنجی سے یہ تالا کھلے گا یا کس خوش نصیب کی قسمت میں یہ دولت رکھی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی حکمرانی ہر بادشاہ کو نہیں دی جاتی اور عزت و بزرگی کا تاج ہر ایک کے سر پر نہیں رکھا جاتا جیسا لوگوں نے کہا ہے شعر ملک حلبش بہر سلیمان نہ دہند ملک حبش بہر سلیمان نہ دہند منشور غمش بہر دل و جان نہ دہند ہر سلیمان کو ملک حبش نہیں دیتے اس کے غم کا عطیہ ہر ایک دل اور جان والے کو نہیں ملتا خداوند تعالیٰ نے اٹھا اٹھارہ ہزار عالم پیدا کیے مگر انسان کے سوا ان باتوں سے وہ سب نا آشنا ہیں ان میں سے کسی اور کو, کو کوئی حصہ نہیں دیا گیا ایسی بزرگی موجودات عالم میں سے کسی دوسرے کو نہیں دی گئی یہی سے ہے جو کہا ہے شیر پناہ بلندی و پستی توئی ہمہ نیست اند ان ہستی توئی اونچے اور نیچے کی پناہ تو ہی ہے ساری چیزیں مٹ جانے والی ہیں باقی رہنے والی ایک تیری ہی ذات ہے والسلام